وسلام سید حبیب اللہ علیك نبی اللہ علیحبیا نور الله مدری چن کے ناظرین سلسلہ کامیابی کا راستہ میں حاضر ہیں آج رمضان مبارک چودہ سو پینتیس کی اٹھائیسویں شب آ پہنچی ہے ہم آپ کو ہمارے سلسلے میں سب سے پہلے زکوات کا نصاب بتاتے ہیں اس کے بعد پھر شریع نمای کا فون نمبر بھی بتاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ آج زکوات کا نصاب کیا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالیم چھبیس جولائی کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس جولائی 2014 ہزار کا نصاب چاندی کے حساب سے انتالیس جولائی 2014 زکات کا نصاب چاندی کے حساب سے روپے یہ زکوت کا نصاب تھا جو آپ ابھی دیکھ رہے تھے آئیے اب دیکھتے ہیں وہ فون نمبر جس پر آپ اپنی شرح رہنمائی اب بھی اس وقت ہاتھوں ہاتھ لے سکتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی آپ کی کال کا انتظار بھی کر رہے ہوتے ہوں گے البتہ یہ آٹھ سے نو آپ کی شرح رہنمائی کے لیے ہمارے دارست اسلامی بھائی عالم دین فطرے کے بارے میں زکات کے بارے میں اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں زیرو تھری ہنڈریڈ زیرو ڈبل ٹو زیرو ڈبل ون ٹو زیرو تھری ہنڈریڈ الحبیب صلی اللہ تعالی رحمت میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ جو دو خاندانوں کو دو فیملیز کو دو قبیلوں کو اور کہیں کہیں تو دو قوموں کو آپس میں ملا دیتا ہے یہ ایک بڑا ہی مقدس رشتہ اور بڑا ہی خوبصورت تعلق ہے اور اس تعلق کے لیے ہمیں جو کچھ قرآن میں اور حدیث پاک میں رہنمائی کی گئی ہے آج کے سلسلے میں میں ان شاء اس کا پورا کچھ نہ کچھ خلاصہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ نسل انسانی کے لیے یہ ایک عظیم ترین رشتہ قائم ہے اور نکاح سے جو سب سے بنیادی نیت بنتی ہے وہ ہوتی ہے حصول اولاد کہ اس سے ایک نسل چلتی ہے قوم چلتی ہے سلسلہ چلتا رہتا ہے اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس معاملے میں ہماری رہنمائی نہ کی گئی ہو شادی کیسے ہونی چاہیے نکاح کیسے ہونا چاہیے جس سے شادی کرنی ہے وہ لڑکی کیسی ہونی چاہیے جس سے شادی کرنی ہے وہ لڑکا کیسا ہونا چاہیے دین اور اسلام اس معاملے میں ہماری مکمر رہنمائی فرماتا ہے پھر یہ ایک فیملی پورا اسٹرکچر ہے ایک پورا فیملی کا نظام ہے تو دو فرد ہوتے ہیں ایک مرد ایک عورت پھر اس میں بچوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے ایک پورا ایک شعبہ ہے تو اس کے لیے ایک لیڈرشپ کی بھی ضروری ہے اس کا نظام بنتا ہے ایک نازم بنتا ہے اور پورے نظام کو لے کر چلتا ہے اسلام نے مرد کو حاکم بنایا اور رجالو قوام علنس یعنی اللہ تبارک ارشاد فرماتا ہے مرد افسر ہیں عورتوں پر پھر آگے خود ارشاد فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے یہ فضیلت کے اسباب بھی بیان کیے جا رہے ہیں ان پہ اپنے مال خرچ کیے تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں خاوین کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں آگے عورتوں کی خصوصی بیان ہوئی یہ سور نساء کی آیت نمبر چونتیس میرے سامنے ہے جس کی میں آپ کو کچھ وضاحت کرنے جا رہا ہوں البتہ یہ جو مضمون جو آج مجھے بیان کرنا ہے یہ سمجھے کہ ایک گھر کو محبت اور پیار کے ساتھ چلانے کا میری ایک نیت تھی کہ میں ایک ایسا مضمون آج کی اس شب بیان کروں اسے سن کر ہمارا گھر سنتوں کا گھیوارا رہے مرد عورت کا قدا کرے عورت مرد کا قطع کرے دونوں کے ایک دوسرے کے لیے حقوق بیان کیے گئے دونوں کی باؤنڈریز بیان کی گئی ہیں دونوں کی وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں البتہ شوہر و بیوی دونوں ایک دوسرے کے جب حقوق کا لحاظ رکھیں گے تو ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ کی اور نہ اتفاقی کا جو رجحان ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوگا کبھی کبھی کچھ نہ کچھ مزاج کے خلاف ایک دو کام ہو جاتے ہیں ہم عموماً لڑ پڑتے ہیں آج انشاءاللہ شاء اللہ سلسلہ وغیرہ اول تاخیر شامل رہیں گے تو امید ہے کہ گھر کو امن کا گھیوارا بنانے میں آپ کو مدد ملے گی البتہ میں کچھ حدیثیں بیان کر رہا ہوں ان کو جب سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ایک اجتماعی صورتحال ہمارے سامنے آ جائے گی حضرت عمر بن احبد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا میں تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں وہ تمہارے پاس مقید ہیں تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو البتہ یہ کہ وہ کھلم کھلا بھی حیائی کی مرتکب ہوں اگر وہ ایسا کرے تو انہیں بستروں میں علیحدہ چھوڑ دو اگر نہ مارے نہ مانیں تو ہلکی سی مار مارو بس اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو تمہاری عورتوں پر اور عورتوں کے تمہارے ذمہ کچھ حقوق ہیں تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں کو تمہارے ناپسندیدہ لوگوں سے پامال نہ کرائیں اور ایسے لوگوں کو تمہارے گھروں میں نہ آنے دیں جنہیں تم ناپسند پسند کرتے ہو تمہارے ذمے ان کی حق یہ ہے کہ ان سے بھلائی کرو عمدہ لباس اور اچھی غذا دو تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے استعمال بھائیوں عورتوں کے معاملے میں ہمیں بھلائی کی وصیت کی گئی ہے اور یہ جو سمجھے کہ ہمیں ان پر حاکم بنایا گیا ہے پہلے میں اپنے اسلامی بھائیوں سے عرض کر رہا ہوں ہمیں ان پر حاکم بنایا گیا ہے اور تربیت اور اصلاح ان دونوں کی ہمیں کوشش کرنی ہے اس کے لیے جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو اللہ نہ کرے گھر میں کوئی ایسی ناراضگی کی صورت پیدا ہو جائے تو اصلاح کے باقاعدہ ترتیب دی گئی ہے کہ کس کی طرح اس کی اصلاح کرنی چاہیے ہمارے اصلاح کرنے کا طریقہ مار دھار گالم گلوچے ایسا نہیں ہے ناراضگی کا اظہار کیا جائے اس کو مطلب پہلے اپنی اطاعت کے فوائد بیان کیے جائیں شوہر کے جو حقوق شریعت میں بیان کیے گئے وہ اس کی تربیت کی جائے اور نافرمانی کے اس کو نقصانات بتائے جائیں قرآن و حدیث کے مطالب کے جو اس میں مضامین موجود ہیں وہ آیت کریمہ ان کے سامنے کھول کر رکھیں وہ حدیث پاک ان کے سامنے کھول کر رکھیں تو امید ہے کہ وہ اگر کوئی ناخوشگوار کیفیت ہے اور مزاج کے خلاف کوئی چیز ہے تو امید ہے کہ وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائے گی پھر بھی کچھ نہ ہو تو بستر الگ کر دیجیے تو ایک علیحدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے بستر الگ کرنے میں ایک علیحدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ جدائی کی شے کا نام ہے ایک شروع سے ہی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی فورن دوستی کر لیتا ہے اور وہ صلح کر لیتا ہے پھر بھی اگر نہ تو جہاں مارنے کی بات آئیے تو یہاں یقیناً یادھیے جو جاہیلوں کی طرح جو بے دردی کے ساتھ جو مارتے ہیں بال کھینچتے ہیں لاتے مارتے ہیں گسے مارتے ہیں پھینک دیتے ہیں جو ہاتھ میں آتا ہے وہ اٹھا کر مار دیتے ہیں خون خون کر دیتے ہیں معاذ اللہ عباس و غیرت کے نام پر اور اپنے غزب اور غصے کے نام پر چہرہ جلا دیتے ہیں آکس جلا دیتے ہیں کوئی جلدی چیز لگا دیتے ہیں یعنی میں کہہ رہا ہوں تو جیسے ایسا لگ رہا ہے جیسے خون ابل رہا ہے اس طرح کی زیادتی کرتے ایسا نہیں ہے ایک جیسے ہلکی سی اس کو لگے گا یہ غصے میں کوئی مسواک کی ڈنڈی لی اور یوں جیسے کہ ہلکی سی لگا دی تو جیسے اس کو لگے گا میرے شوہر غصے میں ان کو ناگوار گزر رہا ہے اور وہ بھی کن صورتوں میں وہ بھی بہت سورتیں اللہ کی نافرمانی فرمانی کرتے دیکھتا ہے پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتی اس طرح کی کوئی میجر چیزیں ہوتی ہے جہاں پر ایسی ہوتی ہے اب نمک کم ہو گیا آپ نے مارنا شروع کر دیا کھانا ٹائم پر تیار نہیں ہوا آپ نے مارنا شروع کر دیا کپڑے وقت استری نہیں ہوئی آپ نے مارنا شروع کر دیا اس دو تو اٹھایا تھا آپ بھی دفتر کے لیے نہیں اٹھے تھے آپ نے اٹھتے ہی دھمال گھر میں شروع کر دی مارا ماری شروع کر دی اور گھر بالکل کہیں کا نہیں رہتا گھر ایسا تو ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ درگزر اور محبت اور پیار کے ساتھ گھر گرستی چلتی ہے گھر گرستی دھار سے نہیں چلتی توڑ پھوڑ سے گھر گرستی نہیں چلتی گھر کا ماحول خراب کرنے میں بعضوں کا ہمارا اپنا ہی کردار ہوتا ہے ہم ہی غصے میں آ رہے ہوتے ہیں اب آپ بولو گے کہ یار یہ اسلامی بھائیوں کو بول رہا ہے ان کو کچھ نہیں بول رہا باری آئے گی آپ تو پہلے سنو آپ کو تو حاکم بنایا گیا ہے نا مر تو حاکم ہے تو حاکم کا تو تھوڑی گیا وہ ڈنڈا لے کر بیٹا رہ گا مانتی ہے کہ نہیں مانتی ہے دوں گا کھینچ کر یہ حاکیم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اس کو لانا ہے اور شریعت نے پورا, پورا طریقے کار دیا ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کریں اسلام و دین کی باتیں بتائیں آپ بولو گے میرے کو ہی نہیں آتی میں اس کو کیا بتاؤں آئیے سیکھی ہے آپ نے تو جب شادی ہو رہی ہے تو اس وقت کو سیکھتا کون ہے یہ بتائیے آپ سے میں پوچھتا ہوں. اسلامی بان کیا اسلامی بہن کیا اسلامی بہن ہے چلو سب سے پوچھتا ہوں ارے ماں باپ سے بھی پوچھتا ہوں آپ نے اپنے, اپنے کا بیٹے کو کہا کہ بیٹا تمہاری شادی ہونے والی ہے یہ شریعت کے یہ یہ چیپٹر ہیں یہ یہ باب ہے جس میں نکاح کے بارے میں بھی ہے اور حقوق زوجین کے بارے میں بھی ہے بیٹا طلاق کے بارے میں بھی ہے یہ ذرا پڑھ لینا آفس میں بیٹھنے سے پہلے آپ نے اس کو دو دو تین تین سال تک کی تربیت دی تھی تب جا کر آفس پر اپنے ڈائریکٹر کی سیٹ پہ بٹھایا تھا جب پیسے دیتے تو ایک ایک چیز بتاتے یہ ہزار کی نوٹ ہے یہ پانچ کی نوٹے کلر تک تو یاد کرواتے ہیں ایک ایک چیز کی سمجھاتے ہیں اتنا بڑا کام ہونے کے لیے جا رہا ہے بیٹی آپ کا گھر چھوڑ کر کسی اور کے یہاں جا رہی ہے نکاح کر کر بیٹا کسی سے نکاح کر ہے کسی اور کو اپنے ساتھ آپ کے گھر میں لا رہا ہے ان کے جو بھی اصول اور ضوابط ہیں جو ان کے جو شریع احکام ہیں کیا وہ ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ نہیں ہوگا آپ بتائیے تک ہم نے ایسا کیا آج جو ہمارے گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں وہ موٹی موٹی دو چار باتیں بیٹی کو سکھا دی دو چار موٹی موٹی باتیں وہ لڑکے نے سیکھ لی اور یہ چل لیں وہی غصہ وہی چڑچڑاپن وہی غز و غذب اور وہ لڑکی کا اپنا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ میں جاؤں گی تو میں یوں رہوں گی وہ کہتا ہے میں یوں رکھوں گا تو یہ سارے میٹر چلتے ہیں تو جب تک کہ ہم شریعت کی وہ باتیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کے ایک روایت بیان کی نا ایک اصولی ایک چیز طریقہ کار بیان ہوا جس میں مرد کے بھی حقوق بیان کیے گئے عورت کے بھی حقوق بیان کیے گئے حضرت معذ بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے, سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا جب عورت اپنے شوہر کو دنیا میں ایذا دیتی ہے تو حور عین کہتی ہیں خدا از وجل تجھے قتل کرے اسے ایزا نہ دے یہ تو میرے پاس مہمان ہے انقریب تجربے جدا ہو کر ہمارے پاس آ جائے گا جنہیں خوش ہو گئے اب تو میں اسلامی بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ ایزا نہ دو اپنے شور کو تکلیف نہ دو اپنے شور کو تو نہ وہ اس کو تکلیف دے نہ یہ اس کو تکلیف دے اب یہ تکلیف کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے نا اس کی بھی یہ کہانی ہے وہ ہے کہ نکاح کرتے وقت کبھی ہم نے یہ دیکھا اور سوچا ہی تھا کہ میں جس سے نکاح کرنے جا رہا ہوں نہ لڑکی والے یہ سوچتے ہیں نہ لڑکے والے سوچتے ہیں جو سوچتے ہیں وہ الگ ڈائریکشن ہے لیکن جو, جو میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب لڑکی سے شادی جب لڑکی پسند کی جاتی ہے تو اس کی چار صورتیں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں پہلی صورت حسن حسن و جمال دوسری صورت اس کا نصب تیسری اس کا مال اور چوتھی اس کی دینداری سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنا چاہیے نا جس کی شریعت نے اسلام نے ہمارے دین نے پذیرہ کی ہے اور جس کی طرف ہمیں تاکید کی ہے اگر واقعی اب گھر بڑی عمدگی کے ساتھ چلانا چاہتے ہیں تو جس چیز کی تاکید کی گئی ہے جو بنیادی طور پر وہ ہے دینداری سب سے پہلے دینداری دیکھیں کہ جس سے شادی کر رہا ہے لڑکا وہ دیکھے کہ یہ لڑکی دیندار ہے با پردہ ہے شریعت کی پابند ہے اس نے اخلاق والی ہے یا نہیں ہے یہ سب کچھ خاندان والے دیکھیں گے گھر والے دیکھیں گے ادروائز تو اگر ہم یوں ہی مطلب کے بغیر اس کے لیے آتے ہیں تو وہ تو اس نے جو تعلیم حاصل کی ہے یا اس نے جو اس کی جو مینٹیلٹی وہ مینٹیلٹی تو ایک عجیب و غریب قسم کی ہے وہ کسی کا وجود برداشت ہی نہیں کرتے کئی کئی سے کر کے کسی وجود برداشت نہیں کرتے تو پھر گھر میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اس کو مطلب کے رشتے نبھانے کا سلیقہ نہیں ہوتا وہ اتنی دین کے معاملے میں مذہب کے معاملے میں اس کی ایسی تربیت نہیں ہوئی ہوتی وہ عاجزی انکساری کو تکبر کو گر کو حسد کو برد کو نرمی کو حسن اخلاق کو اور مسلمانوں کی دل جوئی کے معاملات کو وہ اتنا جانتی ہی نہیں ہے یہ سارے سبجیکٹ اس کے لیے کوئی ہے بالکل نئے سبجیکٹ ہیں تو وہ کیسے پھر اس نے ایک عجیب ماحول دیکھا ہوگا میڈیا پر ٹی وی پر ڈراموں پر تو وہ اسی پیرائے میں آ کر اپنا گھر چلانے کوشش کرے گی وہ بھول جاتی ہے کہ وہ ڈرامہ ڈرامہ کیسے ڈرامے کو وہ تو ڈرامہ ہے ڈرام بازی کر رہا ہے وہ تو ہے ڈراما اب ڈرامے کے مطلب کو دیکھ کر اپنی ریئلٹی زندگی کیسے گزارے گا ڈراما تو ڈراماڈ ہے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے یہ ہونا یہ ہونا یہ ہونا ہے آپ کا کیا آپ کو پتہ ہے آپ نے تو بولا کہ وہ ڈرامے میں یوں ہوا تو میں یوں کروں گی تو سامنے یہ آئے گا اس کے بعد کوئی دوسرا اسکریپ لکھا ہوا ہے سب کے ڈائریکٹر الگ الگ الگ ہے ایسا مطلب گھر ٹوٹتے ہیں ایک تو یہاں ہم دینداری کو چونکہ فوکیت نہیں دیتے ہم غلطی کر رہے ہیں دوسری طرف ہے لڑکا پسند کر رہے ہیں تو لڑکے کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر اس کے جس کی پرہزگاری اور اخلاق تمہیں پسند آئیں اس سے اپنی لڑکی کی شادی کروا دو مالداری کے چکر میں پڑھ کر اور دیگر چیزوں کے چکر میں پڑ کر ایسا لڑکا مت ڈھونڈو جس کے صرف مال کے پیچھے ہو نہ اس کی دینداری ہو نہ اس کے اخلاق ہو یعنی وہ نان نفقہ ادا کر سکتا ہو اور مطلب یوں نارمل ہو اخلاق اچھے ہوں کردار اچھا ہو وہ بھی دینداری اور پرہیزگاری کیا ہوتا ہے تو جب یہ مذہبی سوچ رکھنے والے یعنی دونوں کی ڈائریکشن تو ایک ہوئی نا دونوں مذہب کو سمجھتے ہیں دونوں دین کو سمجھتے ہیں تو یہ دونوں جب سمجھیں گے تو ان کی جو کنیکٹیویٹی ہے وہ پروپر بیٹھ جائے گی ورنہ پھر یوں ہوتا رہے گا اوپر کے ہوتا رہیں گے ملے گا نہیں ہمیں ملانا ہے دونوں طرف سے جب یہ مذہبی حوالے سے سوچ بنی ہوئی ہوگی تو پروپر بیٹھے گا اور انشاءاللہ اللہ یہ میل جل کر رہیں گے ورنہ ڈائریکشن تبدیل ہے وہ کچھ اور ماحول کا ہے وہ کچھ اور ماحول کی ہے تو سب سے بنیادی بات جہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے گھر سنتوں کے گھیوارے نہیں بن پاتے ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جب شوہر گھر میں آتا ہے تو بیوی بمباری کر رہی ہوتی ہے اور جب اس کی باری آتی ہے تو وہ میزائل کا میزائل مار رہا ہوتا ہے سارا گھر جیسے کہ میدان جنگ بنا ہوا ہوتا ہے اور دل اس کا لگتا نہیں ہے گھر کے اندر اس کا وہ, وہ آتا ہے تو وہ اس کو بھی سمجھ بھی نہیں آتا یہ آیا اب یہ مغز ماری کرے گا تو جب تک ہم پیار اور محبت کے ساتھ رہنا شروع نہیں کریں گے ایک دوسرے کی حقوق ادا نہیں کریں گے ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں سیکھیں گے اس وقت تک بات بنے گی نہیں تو میرے میٹھو اور پیارے صاحب اس کے لیے ایک دوسرے کے حقوق کو جاننا حقوق کو سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہنیں یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عورت کے متعلق کیا خوب ارشاد فرمایا فرماتے عورت ایمان کا مزہ نہ پائے گی جب تک حق کے شوہر ادا نہ کرے اللہ کرے کہ ہم اس بات کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں ایک اور روایت میں ہے جب جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ عزوجل اس عورت سے ناراض رہتا ہے یعنی شوہر نے عورت کو بلایا اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے رات گزاری تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لانت بھیجتے رہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت جب پانچ چھ نمازیں پڑھے اور ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی عفت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو یہ, یہ اوصاف کس عورت میں ہوں گے نیک پرہیزگار جو نماز درست پڑھنا جانتی ہو پڑھتی ہے اسلام بی نے نماز لیکن بچاری کو نماز پڑھنے نہیں آتی پڑھتی ہے قرآن بچاری کو قرآن پڑھنے نہیں آتا نہیں مطلب تہارت کی تمیز نہیں ہوتی تو اب یہ شوہر کا کام اب شوہر یہ نہ بولے کہ تم اپنی ماں کے گھر سے سیکھ کر کیوں نہیں ہے کہ یہ, یہ سیکھ جائے گی آپ نے بولا تو کہتا یہ باپ نے سکھانا چاہیے تھا ماں نے سکھانا چاہیے تھا اچھا سیکھ جائے گی آپ کے بولتے کہ یہ پی ایچ ڈی کر لے گی کوالیفائڈ ہو جائے گی تو ایک گھنٹے کے سرٹیفکیٹ آ جائے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں سکھ تو اس کے ماں باپ کو سنا کر آپ اس کی دل آزاری کیوں کر رہے ہیں آپ سکھا دیجیے آپ بولو گے مجھے کون سا ہے کہ میں اس کو ساری باتیں سکھاؤں تو کل جب آپ کی بیٹی جائے گی نا سسرال میں تو لگتا ہے اس کا شور بھی اس کو یہ بولے گا کہ تیرے ماں باپ نے تجھے سکھا کر نہ بھیجا آخر کہیں تو بریک اپ ہونا کہیں تو توڑے نا اس کی دل آزاری کر کر آپ کو کیا سوال مل جائے گا آپ کیا گھر چلا لیں گے یوں دل آزاریاں کر کے تو بالکل یہ ایک دوسرے کو سکھانے کی کوشش کریں نکی کی دعوت دے پرہیزگاری کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں ایک اور حدیث سنیے جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی تو یہ میں اسلامی بہنوں کے لیے میں ارض کر رہا تھا کہ ان کو شوہر کے حقوق ادا کرنے ہیں اب آئیے سرکار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے جو مردوں سے ارشاد فرمایا پرماتے مسلمان مرد مسلمان مرد عورت مومینا مسلمان مرد عورت مومینا کو مبغوض نہ رکھے بگز نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے بہت خوبصورت روایت بیان کرنے جا رہا ہوں اگر آپ دل کے کانوں سے سنیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ اسی لمحے اگر آپ کے گھر میں ناچا کی لڑائی جھگڑا ہے امید دور ہو جائے گا آپ تھوڑی توجہ کیجیے گا اسلامی بھائی توجہ کیجیے مسلمان مرد عورت مومینا کو ببغض نہ رکھے اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے دوسری پسند ہوگی یعنی آگے وضاحت ہے یعنی تمام عادتیں خراب نہیں ہوں گی جب کہ اچھی بری ہر قسم کی باتیں ہوں گی تو مرد کو یہ نہ چاہیے کہ خراب ہی عادت کو دیکھتا رہے بلکہ بری عادت سے چشم پوشی کرے اور اچھی عادت کی طرف نظر کرے کیا ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر تن ایسی مطلب کہ خرابیاں یا برائیاں اللہ تعالی آسانی کرے اگر اس کی شخصیت یا اس کے کردار کے اندر اگر ہیں بھی تو اچھائیاں بھی تو ہوں گی ان اچھائیوں پر نظر رکھے بیوی بی کو چاہیے کہ شور کی اچھائیوں پر نظر رکھے کوئی ایسا شور کوئی ایسا شور تو نہیں نہ ہوگا کہ جس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہوگی بیوی بی کی خوبصورت مینٹیلیٹی خوبصورت مینٹلٹی پر میں نے اہیال علوم ایک واقعہ پڑھا بہت مدنی سوچ پر واقعہ پڑھا میں نے واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت بہت خوبصورت تھی شوہر اس کا کالا تھا تو کسی نے کہا کہ تو ایسی خوبصورت اور تیرا شور ایسا کال اسے جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے شوہر نے کوئی ایسی نیکی کی ہو جسے یہ خوبصورت بیوی بی مل گئی یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ سے گنا ہو گئے یہ کالا شور مل گیا دونوں صورتوں میں اس نے فضیلت اپنے شہر کی بیان کی اور اپنے آپ کو اس نے نیچا دکھایا یہ بیوی بی کی مدنی سوچ کی بات کر رہا ہوں اور مزید سنیے کہ حدیث سے پاک میں تم اچھے وہ لوگ ہیں جو عورتوں سے اچھی طرح پیش آئیں تو اپنی عورتوں سے اچھی طرح پیش آنا حسن اخلاق سے پیش آنا ان کے حقوق ادا کرنا ان کی دل آزاری نہ کرنا اگر کہیں کھانے پینے میں خدمت میں کہیں کمی کر دیتی ہے کوتاحی کر دیتی ہے سیدھی سی بات ہے بیوی ملازمہ نہیں ہے اور وہ آپ کا شوہر ہے نوٹیں چھاپنے کی مشین نہیں ہے آپ کی فرمائشیں پوری کرنے کی کوئی مشین نہیں ہے کہ آپ نے فرمائش کا ٹوکن ڈالا اور ٹھاک کر کے نیچے سے فرمائش نکال آئی ایسا نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا سیکھیے ایک دوسرے کی حق ادا کرنا سیکھیے ورنہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا فتنہ ہوگا فساد ہوگا اور آخر اگر اللہ نہ کرے گھر ٹوٹے گ اور یہ گھر ٹوٹنا جو ہے یہ درست نہیں ہے. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھاتا ہے اور اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اور سب سے زیادہ مرتبہ مرتبے والا اس کے نزدیک وہ ہے جس کا فتنہ بڑا ہوتا ہے تخت بچھاتا ہے اپنے لشکر کو بھیجتا ہے اب یہ لشکر اس کو کارکردگی دے گا کارگزاری دے گا اپنی کہ ہم نے کیا, کیا کیا ان میں جو سب سے بڑے مرتبے والا جو ہوگا نا اس کی کارگزاری یہ ہوگی کہ جس سے سب سے بڑا فتنہ برپا کیا ہوگا ان میں ایک آکر کہتا ہے میں نے یہ کیا میں نے یہ کیا ابلیس کہتا تو نے کچھ نہیں کیا دوسرا آتا کہتا ہے میں نے مرد اور عورت پہ جائی ڈال دی اس سے اپنا اس اپنا قریب کر لیتا ہے وہ ابلیس اور کہتا ہے ہاں تُو. اے تُو نے بڑا کارنامہ انجام دیا کہ ت نے ایک مرد اور عورت کے درمیان جدائی ڈال دی اس سے اتنا خوش ہوتا ہے شیطان. یعنی جب آپ دونوں کے درمیان ٹینشن کریٹ ہوا ہے نا یہ جائے گا کہاں یہ جو ربڑ آپ کھینچ رہے ہیں ادھر سے کھینچ رہے ادھر سے کھینچ کھینچتے کھینچا کر ہونا کیا ہے اس سے ٹوٹ جانا ہے آپ کو کیا ملے گا کورس بھی لیتے ہیں اور ہمارے پاس طلاق کے متعلق ویڈیو تاثرات ہیں وہ بھی لیتے ہیں پھر اس سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ भाई रमगम अकबर हैदराबाद ऐसी बात अच्छा जहराबाद कर रही हूँ प्यारे, प्यारे इमरान भाई आपका सिलसिला बहुत प्यारा है क्या हम देखते है प्यारे इमरान भाई मेरे देना के लिए दाखुआ करें दार کپلے مدینہ لگا, لگا رہے گا انشاءاللہ شاء اللہ الجل او سائی مجھے اپنی اویلی دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کوشش کرنی ہے انشاء اللہ الجل السلام علیکم اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کو بیٹا سلامت رکھے ماشاءاللہ اللہ بہت اچھے انداز سے آپ نے کال کی اور اللہ ہماری محبتوں کو بھی سلامت رکھے ہمارے پاس جو ویڈیو تأثرات ہیں آئیے پہلے میں آپ کو وہ ویڈیو تاثرات دکھاتا ہوں کہ عوام طلاق کے اسباب کو کس طرح دیکھتی ہے کہ وہ کون کون سے اسباب ہے جس کی وجہ سے طلاق ہو جاتی ہے آئیے دیکھتے ہیں جو لوگ خاندانی ہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے ان لوگوں کے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جو پسند وسن کی شادی چلتے پھرتے شادی کر لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے مسائل ہیں ساس بہو کا ہے نا مسئلہ اس کی وجہ سے زیادہ ڈیوس ہو جاتا ہے لڑکی جو ہے ان کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے وہ ایک ایسا سمجھتے جیسے نوکرانی ہوتی ہے بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو وقت سے پہلے ہم اچیو کر لیتے ہیں تو اس کی تلاش تو پھر بڑھے گی پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ ماں باپ को لڑکی کو پسند کر لیا کرتے تھے بچوں کی شادی کیا کرتے تھے ہم وقت پہلے کر لیتے ہیں چھتیس دفعہ ہم گھومنے چلے جاتے ہیں اتنی کلوزنس بڑھ جاتی ہے کہ بیوی بی اس شہر کو وہ عزت و رتبہ نہیں دی دیتی جو اسے دینا چاہیے لڑکیاں پیسوں کے چکر میں کر لیتی ہیں شادیاں شادی لی. وہ وہ ویل سیٹ ہے کہ پھر بندہ پن ہو جاتا ہے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں اس کو بری لگتی ہیں یہ سب چیزیں مل کے ایک مطلب بڑی وجہ کریٹ کر دیتی ہیں ماں باپ کی تربیت کا بہت اہم اثر ہوتا ہے آج کل کی لڑکیوں کی طرح صحیح سے نہیں ہو رہی ماں باپ ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کرتے مطلب ان کو مردوں کے بالکل برابر کر دیا ہے تو ایسی بات نہیں ہے بی بی برابر تو ہو سکتی ہے حقوق میں ہو سکتی ہے لیکن ایک نہیں ہو سکتی ہے مرد کا جو مقام ہے وہ الگ اونچا مقام ہے سوشل میڈیا کا کافی زیادہ رول میں مانتا ہوں سوشل میڈیا نے بہت خراب کیا ہے لڑکی کا لڑکے کا اپنا ایک ہوتا ہے وہ میچ نہیں ہوتے تو یہ, یہی وجہ آ جاتی ہے ارے ملال کی زمین نہیں ہوگی تو یہ جگہ ہوں گی عورت کی کرے مرد کی ضرورت نہ کرے کیا ہوگا شادی سے پہلے اگر صحیح شان پین کر کے بارے میں معلومات کر کے اور رشتہ کیا جائے تو میرے نہیں لگتا کہ کوئی وجہ ہوتا الگ پسند کی شادی کا رجحان زیادہ ہو گیا پہلے ماں باپ کی پسند سے لوگ کرتے تھے ہے تو تربیت میں کم ہی لگ رہی ہے سارے فیکٹر ہیں اس میں میڈیا کا بھی کچھ ہے ہم لوگوں کا اپنا بھی کچھ ہے تربیت کا بھی وہ ہے خبر نہیں ہے مزاح نہیں مل رہا ایک دوسرے سے برداشت نہیں ہے جیسے پہلے ہوتا تھا نا کیا چلو آپ ایک سنتا رہے تھے دوسرا سن لے تھے برداشت نہیں ہے آپس اس وجہ سے زیادہ ہوگا حالات ایسے ہو رہے ہیں جو ان کی وجہ سے کاروبار بھی ہے چیز کی مہنگائی اتنی ہو رہی ہے ہر چیز کی پریشانی ہر بندے غریب آدمی کے لیے بہت پریشان ہے اسلام میں سب سے ناپسندیدہ جو الفاظ ہے یہی ہے ایک الفاظ ہے سے بربادی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اگر جس آدمی کے گھر میں اگر اولاد اور بچے ہو جائیں تو وہ پھر اس کی لپیٹ میں آتے ہیں اور بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں کہ آیا وہ ماں کے پاس رہیں آیا وہ باپ کے پاس رہیں تو اس سے جو ہے نا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا ایک میرے حساب سے ایک غلط ویو جنم لیتا ہے ٹوٹ اسی وجہ سے رہے ہیں کہ مائیں جو ہیں وہ تربیت نہیں دیتی ہیں کہ نا ان کو جو جس گھر میں وہ جا رہی ہیں وہاں پہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں اگر کوئی چیز دی ملتی ہے کوئی سختی تھوڑی سی ہو جاتی ہے تو اس سے جو ہے نا وہ, اس کی طرف جو ہے نا وہ, وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے وہ الگ, الگ, گھر لے کے دو. اب وہ الگ کرو الگ گھر لو پھر وہ ایک طرف ماں آ جاتی ہے لڑکے کی دوسری طرف بیوی آ جاتی ہے تو وہ یہ چیزیں پھر وہ ماں کہتی ہے کہ اس کو چھوڑو بیوی کہتی ہے ماں کو چھوڑو یہ سبب بنتا ہے زیادہ تر تو دیکھنے میں یہی آ رہا ہے دوسری چیز جو ہے وہ آج کل کے یہ جو ٹی وی ڈرامے ہیں خاص طور پہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ معاشرے کی تباہی کا سبب بن رہی ہیں کیونکہ وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اس کو دیکھ کے فالو کرتی ہیں اور وہ فالو کرنے کے بعد جو ہے اس طرف راغب ہو جاتی ہیں اور ایک اور چیز بھی ہے وہ یہ ہے کہ قوت برداشت نہیں ہے وہ قوت برداشت جو ہے نا وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی اب کوئی چھوٹی سی بات ہو جائے اس کو لے کے بیٹھنا اور اس سے پھر جھگڑے فساد کی بنیاد پیدا کرنا اور وہ جو ہے پھر آگے جا کے ایک بڑا جو ہے وہ مسئلہ بن جاتا ہے اور بچے جہاں ہو جاتے ہیں پھر وہ اس کا ایڈوانٹیج عورتیں اٹھاتی ہیں کہ وہ بچے اٹھا کے لے جاتی ہیں کہ بھئی ہم تو اپنی ماں کے گھر جا رہے ہیں اور پھر وہ جو ہے نا کافی مسئلے مسائل اس سے پیدا ہو جاتے ہیں پھر وہ جو ہے اسی کی طرف جاتا ہے پھر وہ کہ بھئی یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو یہ ہے آج کل جو چل رہا ہے ایک سینریو میاں بیوی کے درمیان کمپرومائز نہیں ہوتا آج کل کمپرومائز ہونا ضروری ہے کسی بھی ریلیشن میں ایسے مسئلہ نہیں ہے ہر کوئی غریب ہے امیر ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہے تو اپنے حالات کو دیکھ کے انہیں اپنے ایڈجسٹ کرنا پڑ جائے معاشرتی بحران کی وجہ سے جب لوگ کمائیں گے نہیں گھروں میں ماحول سے ہی نہیں رہے گا بچوں کو کپڑے نہیں ملیں گے تو عورت ذات زیادہ مرد سے درد گنا زیادہ جذباتی ہے وہ پھر ان چکروں میں آ کے آگے ہو جاتی ہے اور ذہنی سکون بھی نہیں روحانی سکون بھی نہیں ہمارے ہاں ایسی کوئی تعلیم نہیں آج کل تعلیم میں کامپٹیشن بھاگنے ہی ہے یا تو محنت کر کے جیتنا ہے یا دوسرے سو جو ساتھ آپ کے چل رہا ہے اس کو کاٹ کے پھر آپ کو آگے جانا ہے بس ہی چلے گا ہے سب کچھ نہیں نہیں نہیں کوئی ساز ہوگا کوئی جھگڑا نہیں ہے ایک بیٹا کمائے گا پانچ اپنی امی کو دے گا اپنی لگائی کو دے گا تو سارا گھر سیٹی چلے گا اب وہ کمائے اس میں امی کو دے یا لگائی کو دے سولہ سال یا سترہ سال کی بچی کی شادی ہوتی ہے تو بیچاری اتنی میچور نہیں ہوتی اب ماں باپ اس کو اپنے گھر میں اتنی پیار محبت سے پالتا ہے اب وہ بیٹی جاتی ہے سسرال میں اب اس کو کم سے کم ایڈجسٹ ہونے کے لیے کم سے کم تین چار سال تو دینے چاہیے مگر کیا ہوتا ہے کہ دونوں چھوٹی ایج کے ہوتے ہیں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کیا اب ساس یہ کہا بہو نے کیا یا بیٹی نے یہ کہا یہ کیا رشتے وہی وہ فرق سے ہو جاتے ہیں آج کل تو بس جہج سے ہی ہے ان کو ٹھیک ہے بیٹی کی کوئی عزت نہیں اب فور اگزامپل جس کے گھر میں چار بیٹیاں اب آج کل سمپل سے سمپل جو شادی ہوتی ہے تیس لاکھ چالیس لاکھ ٹھیک ہے اب اس کی بیٹیاں تین اور ہے. اب اس کی پونجی تھی وہ تو لگا دی ساری اس میں ٹھیک ہے اب وہ تین بیٹی کا تو رشتہ ہوتا نہیں ہے نہ شادی ہوتی اس پہ پیسے ہی نہیں ہے کیا ہوتا ہے کیا بےچاری کواری میرے حساب میں موبائل ہے کیونکہ آج کل کے موبائل ایسے ہیں کہ باپ کے پیچھے بیٹی بیٹھی ہوتی ہے اور میسج کر کے بازاری ہوتی ہے کہ میں اب نکل چکی اپنے والد صاحب کے ساتھ اور اسی طرح موبائل میں لوگ نمبر جو ہے مس پلیس ہو جاتے ہیں ایجی لوڈ کے تھرو ادروائز اور بہت سے ذریعے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لڑکیاں زیادہ گمراہ ہوتی ہیں سوشل میڈیا سب سے پہلے کیونکہ بگاڑنے والا جو ہے سب سے زیادہ سوشل میڈیا ہے ویسے تو دیکھا جائے تو آپ ٹی وی چینلز دیکھ لیں اپنا ہیں ہو گئے ہیں کسی کوئی ایسا چینلز نہیں ہے جس پہ کوئی واحد چیز نہ آ رہی ہو جو نہیں بھی پتا کسی بچے کو وہ ٹی وی چینلز دکھا رہے ہوتے ہیں ہمارے جیسے کہ باہر کے چل رہے ہیں وہ ڈرامے چل رہے ہیں ہم ان چیزوں کو زیادہ فالو کر رہے ہیں بچے ان چیزوں کو زیادہ فالو کر رہے ہیں کام تو ہوتا نہیں ہے وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہم بارہ بجے سوکھے اٹھے چار بجے گھر چلے جائیں اور پیسے کما چار پانچ ہزار اب وہ ہوگا نہیں ہے اس لیے تلّیں ہو رہی ہیں کام کسی سے ہو رہا نہیں ہے موبائل فون سب کو چاہیے بڑا والا تاکہ یوں, یوں, یوں لڑکیوں کو دیکھتے رہے بھائی شاید شاید کر کے لاتیے ارے میری بیٹی ارے میری, بیٹی ارے میری اس کے بعد آگے اس پہ ظلم سے کرتی ہے تو وہ کیا کرے گی ساتھ کا کام ہے شادی ہو جائے بچے کی تو اچھا سا مکان بنا کے دیں ساس سسر اور بچے کو اور بھو کو صبح دو ہزار روپے روز دے دیں کبھی لڑائی ہو جائے تو میرے کو آگے مارنا دیکھیں میرا ہر بات سب اتفاق ہو یہ ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کمنٹس دے بندے کمنٹس ہیں جس کہ ایک بات انہوں نے کہ تیس سے چالیس لاکھ روپے کی سادہ سے سادہ شادی اب یہ پتہ نہیں کون سی سادہ شادی ہے جو تیس سے چالیس لاکھ روپے کی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ شادی کتنے میں ہو سکتی ہے تو ایسا نہیں ہے بہت کم قیمت میں بھی شادی ہو سکتی ہے آپ شادیوں کی ان تمام تر تقریبات کو رسومات کو لینے دینے کی چیزوں کو آپ جب نکال دیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ امید ہے آپ کی آپ کے گھر میں ہونے والی شادی آپ کی چادر کے اندر ہوگی ویسے برکت والی شادی کے لیے وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو وہ برکت والی شادی ہے طرف مقروض نہ ہو اور کوئی ایک جسے کے وہ زور زبر نہ ہو تو کریں شادی تو کم سے کم قیمت میں بھی ہو سکتی ہے تیس چالیس لاکھ تو کوئی امیروں کی شادی کی بات کر رہی ہوگی خیر یہ دیکھیں جس سے ہر چیز سے بھی اتفاق ہو یہ ضرور نہیں ہے اب میں ان تمام تر جو ہمارے کمنٹس دینے والے تھے ان میں بعضوں نے تو بہت اچھی اچھی باتیں بھی کی بہت اچھے اچھے ریزنس بھی انہوں نے بیان کیے یہ بتائیے سوشل میڈیا سب سے پہلے میں اس کو لیتا ہوں انشاءاللہ دوسری عید کو رات کو تقریبا سمجھے کہ سارے نو بجے کے آس پاس ہم سلسلہ کریں گے سوشل میڈیا پر یہ ایک الگ ہے اب سوشل میڈیا ہے ڈرامے ہیں ایک نے کہا کہ کون سا چینل ہے ٹی وی چینل ہیں جو بھی اب ڈیپنگ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا نہیں بولا ہوگا جو ابھی ہم نے آپ کو پبلک ویوز دکھائے انہوں نے کیا نہیں بولا ہوگا ہم نے کیا کیا نہیں کاٹا ہوگا یہ بھی آپ سمجھ اگر ہم یہ سب کچھ چلا دیں تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ماحول بھی عجیب و غریب ہو جائے گا اور ہر چیز آنر کی بھی نہیں جاتی لائے بیان بھی نہیں کی جاتی اشارے دے کر آدمی نکلنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ سوشل میڈیا سے ہم کیوں نہیں بچ پاتے ڈرامے اگر آپ کہتے ہیں ڈرامے اور ٹی وی چینل یہ دکھا رہے وہ دکھا رہے تو بھائی کس نے کہا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کو دکھائیں خود بھی دیکھیں نہ دیکھیں نہ دیکھیں شریعت الاسلام اسلام جس, جس کی اجازت دیتی ہے اس طرح رہیے انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور میرا بالکل اتفاق ہے ان سے کہ جس طرح کے یہ ڈراموں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جس طرح کے یہ فیملی اور وہ ایک عورت کو دیکھیے میری اس ٹائم میں نے ناراض نہ ہو. سید عورت کو جس طرح سے اس وقت ظاہر کیا جانے کہ جو تحریک بتائی جاتی ہے اس اس طرح مطلب کہ عورت ڈرامے کے اندر چیزوں کے اندر وہ دکھائی جاتی ہے اس کا ایسا کردار دکھایا جاتا ہے تو وہ مطلب یہ کہ ہم کیوں نہیں ہم کیوں نہیں ہم کیوں یوں کریں ہم کیوں یوں کریں ہم, ہم کیوں میری پیاری اسلامی بہنوں سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالی نے جس مرد کو آپ پر حاکم بنا دیا آپ کا کام اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا ہے اس کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے اگر وہ ظلم بھی کرے اب اس کو نگیٹو نہ لیں حدیثوں کے مضامین بیان کر رہا اگر وہ ظلم بھی کرے تب بھی آپ نے برداشت کرنا صبر کرنا ہے نتیجہ پھر یہی ٹوٹ پھوٹ ہے تو جو یہاں وجوہات بیان کی گئیں اس پر ہر ایک غور کرے قوت برداشت واقعی قوتیں برداشتی کمی ہے موبائل فون کے بیجا استعمال کی وجہ سے بھی بہت ساری خرابیاں آ رہی ہیں یاد رکھیے میرے مدری چرن کے ناظرین سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط فرمایا حلال چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے ابھی اسباب طلاق جو بیان ہوئے یہ ایک حدیث ہے اب میں آپ کو بہت ایک قیمتی مضمون بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو میرے آج کے اس پورے سلسلے کا عنوان ہے آپ توجہ کے ساتھ سنیے کسی معقول شرعی سبب کے بغیر طلاق دینا اسلام میں سخت ناپسندیدہ اور ناجائز و گناہ ہے جبکہ طلاق کے کثیر بہت سارے معاشرتی نقصانات اس کے علاوہ ہیں لہذا حتی امکان طلاق دینے سے بچنا چاہیے ایک دوسرے کی کمزوریوں سے کمپرومائز کریں ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھائیں قوت برداشت پیدا کریں میاں بیوی بی کے درمیان اگر ناچاکی ہو جائے ٹھیک ہے ہو جائے گا ہو جاتی ہے تو تعلق کا دوبارہ بہتر بنانے کے لیے قرآن کریم کے پارہ نمبر پانچ سور نسا کی آیت عمر تینتیس اور چونتیس سے بیان کردہ ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آپس میں سلو کی کوشش کرنی چاہیے یہ پڑھ لیجئے گا آپ سرات الجین میرے ہاتھ میں سرات جنان کی یہ میرے ہاتھ میں دوسری جلد ہے اس میں یہ مضمون موجود ہے اور آپ کو خیال علم سے بھی یہ مضمون مل جائے گا کنز المان سے بھی مل جائے گا مثلاً اگر بیوی بی کی طرف سے کوئی نا رویہ ہے تو شوہر بیوی بی کو اچھے انداز میں سمجھائے اور اگر اس سے بھی معاملہ حل نہ ہو تو شوہر چند دنوں کے لیے بیوی بی کو گھر میں رکھتے ہوئے اس سے اپنا بستر جدا کر لے اور مقصد یہ ہو کہ طلاق کے نتیجے میں گزاری جانے والی تنہا زندگی کا ایک نمونہ سامنے آ جائے کبھی امکان ہے کہ اس تصور ہی سے دونوں سبق حاصل کر کے آپس میں سلح کر لیں گے پھر اگر یوں بھی سلح نہ ہو سکے تو شوہر کو بیوی بی کی مناسب سختی کے ذریعے تعدیب کی بھی اجازت ہے اور یہ طریقہ اختیار کرنا بھی مفید ہے کہ دونوں جانب سے یہ طریقہ اختیار کرنا بھی مفید ہے کہ دونوں جانب سے سمجھدار اور معاملہ فہم افراد کو حکم و منصف یعنی فیصلہ کرنے والا بنایا جائے یہ بھی قرآن کا مضمون موجود ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ ان میں صلح کروا دیں یہ صلح کروانے والے جو ان کے درمیان تعلقات بہتر بنانے والے افراد اگر اچھی نیت و جذبے کے ساتھ حکمت بھرے انداز میں صلح کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زوجین کے مابین اتفاق پیدا فرما دے گا یہ ضروری ہے فاروق اعظم نبی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھیجا تھا صلح کرنے کے لیے وہ واپس آ انہوں نے کہا کہ فائدہ ہو, کچھ ہوا نہیں آپ نے فرمایا کہ تم نے درست نہیں کیا ہوگا پھر ان کو سمجھا کر بھیجا کر جب رب فرماتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو تم جاؤ اور اس کو سمجھا کر اچھے انداز سے بھیجا کہ یوں یوں کر کے آ جاؤ یا اس کی تربیت فرمائے پھر وہ گئے اور کر کر آ گئے فرمائے الحمد للہ کے درمیان صلح ہو گئے تو یہ جو سولو کرنے کے لیے جو دونوں طرف سے جو لوگ جمع کیے جاتے ہیں یہ معاملہ فہم ہو سمجھدار ہو دین و دنیا کی سمجھ رکھتے ہوں ٹھنڈے مزاج ہوں خوف خدا رکھنے والے ہوں ماردار کرنے والے نہ ہو کہ وہ داماد کو سمجھا نہیں گئے دو ٹیڑی باتیں کی تو سمجھتا کیا ہے خود کو ہم لوگ لڑکی والے تو دبے ہوئے ارے بھائی آپ کو سولو کے لیے بھیجا دا داماد کو مارنے کے لیے نہیں بھیجا دا آپ کو لڑکی والوں کو دبانے کے لیے نہیں بھیجا تھا خوف خدا والے تدبر والے حکمت عملی والے شریعت کو سمجھنے والے لوگوں ان کو بھیجنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں علماء اور مفتیان کرام سے ضرور مشورہ کرنا چاہیے خیر میاں بیوی کے اب بہت امپورٹنٹ یہ جملے میں کہنے جا رہا ہوں میاں بیوی کے باہمی جھگڑے کا حل یہ نہیں ہے کہ فورن طلاق دے کر معاملے کو ختم کر دیں اور بعد میں افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے البتہ اگر باہمی تعلقات کی خرابی اس حد تک پہنچ گئی ہو کہ میاں بیوی سمجھتے ہوں کہ اب وہ ایک دوسرے کے شرقی حقوق ادا نہیں کر پائیں گے وہ طلاق ہی آخری حل ہے تو پھر شوہر اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے وہ طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کو اس کی پاکی کے ان دنوں میں جن میں اس نے بیوی سے اس دواجی تعلقات قائم نہ کیے ہوں ایک طلاق رجعی ان الفاظ سے دے دے میں نے تجھے طلاق دی پھر شوہر اسے چھوڑ دے حتیہ کہ عدت مکمل ہو جائے اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے یاد رکھیں ایک طلاق رجعی دینے سے بھی عدت گزرنے پر مرد اور عورت میں جدائی ہو جاتی ہے اور یہ سمجھنا کہ تین طلاق کے بغیر ایک دوسرے سے خلاصی نہیں ہوتی سراسر غلط ہے خود زبانی طلاق دینی ہو یا خود لکھنی ہو یا اسٹام پیپر والوں سے لکھوانی ہو بہر حال ایک ہی لکھیں اور لکھوائیں اسٹام پیپر والے ہزار کہیں کہ تین لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کی بات کا ہرگز اعتبار نہ کریں اور انہیں ایک ہی لکھنے پر مجبور کریں ایک طلاق رجعی کا بطور خاص اس لیے کہا گیا ہے کہ تین طلاق اکٹھی دینا گنا اور خلاف شریعت ہے نیز اس صورت میں رجوع کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے جبکہ ایک طلاق رجعی دینے کی صورت میں دوران عدت ایک طلاق رجوعی دینے کی صورت میں دوران عدت بغیر نکاح کے اور بعد عدت نکاح کے ساتھ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے یہ بہت خوبصورت بات ہو گئی نا اگرچہ رجوع کی ایک گنجائش دو رجعی طلاق دینے میں بھی, بھی ہے لیکن دو طلاق اکٹھی دینا بھی گنا ہے آج کل طلاق دینے والے اکثر لوگ دین سے دوری شرعی احکام سے لغلوی غصے کی عادت اور جذباتی پن میں مبتلا ہو کر معمولی سی بات پر ایک ساتھ تین طلاقیں دے بیٹھتے ہیں اور پھر ہوش آنے پر انتہائی نادیم میں پشیمان ہوتے ہیں پھر کبھی اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں اور کبھی بچوں کے مستقبل کو روتے ہیں اور بسا اوقات شیطان کے بہکانے میں آ کر گھر بچانے کے لیے مختلف ہیلے بہانے تلاشتے یاد رکھیں کہ تین طلاقیں اکٹھی دینا گنا ہے لیکن اگر کوئی تین طلاقیں دے دے تو تینوں ہی واقعی ہو جاتی ہیں خواہ ایک مجلس میں دے یا زیادہ مجلسوں میں اور ایک لفظ سے تین طلاق دے یا تین لفظوں سے بار صورت تینوں طلاقیں ہو جاتی ہیں لہذا مسلمانوں کی خیر خواہی کے پیش نظر یہ مشورہ پیش خدمت ہے کہ اگر میاں بیوی بی کے درمیان باہمی اتفاق کی کوئی صورت نہ بن سکے اور طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو اسلامی ہدایت کے مطابق طلاق دی جائے اس کا طریقہ ایک بار پھر میں بیان کرتا ہوں ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ عورت کی پاکی کے وہ ایام جن میں شوہر نے اس سے صحبت نہ کی ہو ان ایام میں صرف ایک بار اس سے کہے میں نے تجھے طلاق دی اس کے بعد بیوی بی کو چھوڑ چھوڑے رکھے اور اس سے بالکل علیحدہ رہے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے اختتام عدتت پر وہ نکاح سے خارج ہو جائے گی اس طرح طلاق دینے سے یہ فائدہ ہوگا کہ کل کو اگر دونوں دوبارہ ایک ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیں تو دوران عدت بغیر نکاح کے اور عدت کے بعد بغیر حلالہ صرف نکاح کے ذریعے رجوع ہو جائے گا طلاق کا کوئی مسئلہ اپنی اٹکل یعنی سمجھ سے حل کرنے کے بجائے دور رفتہ سے رجوع کیجیے میرے مٹھوں پیارے اسلامی بھائیوں میں نے جو بھی پڑھ کر بیان کیا ہے یہ یہ پرچہ ہے اس کو ذرا آپ پلیز کیمرامین ہائی لائٹ کر دیں نیچے لے کے جائیں یہ پورا پرچہ ہے اور یہ اس کے پیچھے کا ہے اور اس کے نیچے ہمارے دارالفتہ اہل سنت کے پتے اور اس کے فون نمبر فون نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں اس کے اوقات بھی لکھے ہوئے ہیں برائے کرم اپنے گھر کو بچائیے قوت برداشت پیدا کیجیے عورت کے لیے پسلی کا لفظ آیا ہے کہ یہ عورت ٹری پسلی ہے اور اس کے اس ٹیرے پن سے کے ساتھ اس سے گزارا کیجیے فائدہ اٹھائیے اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے میں اپنے اسلامی بھائیوں سے بھی خصوص مند جا کروں گا برائے کرم ظلم و ستم سے ہم بھی باز آئیں اور بیجا زیادتی نہ کریں غصے اور اپنے جذبات پر قابو رکھیں ایک بار گھر ٹوٹ جاتا ہے زندگی بھر کا پچھتاوا ہوتا ہے محبت اور پیار سے رہیے در گزر سے کام لیجیے اسلامی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کے مدلی اِنتیجا اپنی زبان پر قابو رکھیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غصے میں آ رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں فوراً تھوڑا سا دور ہو جائیے خاموش ہو جائیے اس کو ٹھنڈا ہونے دیجیے ایک تو اس کو غصہ آ رہا ہے اوپر سے سامنے صاحب بول رہی ہو اللہ نہ کرے کچھ انیس بیس ہو جائے گا گھر ٹوٹ جائے گا بہت کچھ اجڑ جائے گا بہت کچھ اجڑ جائے گا اس میں اور بولنے کا میرے پاس بہت کچھ ہے بولوں لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میرے اسلامی بھائی اور میری اسلامی بہنیں اپنے گھر کو محبت اور پیار سے چلائیں گے گھر کے بڑے کردار ادا کریں اگر دیکھیں کہ دوروں میں کچھ نہ اتفاقی ہو رہی ہے تو فوراً محبت پیار پھیلانے کی کوشش کریں بیچ میں لگائی بجھائی نہ کریں بیچ میں وہ کچھ فتنے فساد والی باتیں نہ کریں لڑکی کے ماں باپ بنا دیں بیٹی تو جب وہیں رہنا ہے بےکار کا سپورٹنگ پیلر بن کر اپنی بیٹی کا گھر برباد ہونے سے بچائیے اور بیٹے کے ماں باپ کو چاہیے گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بھی بیٹے کا ذہن بنائیں اور اس کے سامنے اگر درست ہے تو بیوی بی کے کچھ خصوصیات بہن پہ بیٹا یہ ایسا ایسا تو کرتی ہے کیوں خالی خالی اس کے اوپر غصہ کرتا ہے کیوں خالی خالی غصہ میں آتا اپنا گھر برباد کرتا ہے اور اگر انیسویں سے تو ضبط کر بیٹا صبر کے طرح کر کے کچھ گھر چلانے کی کوشش کریں اور کوشش کیجیے ہمارے معاشرے سے یہ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی بہت بڑھتی ہوئی جو اس کی جو رجحان ہے اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے اور جو پسند کی شادیاں کر کے کورٹ میرےج کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کورٹ سے شروع کرتے ہیں کورٹ میں کے ختم کرتے ہیں ان کو وہ خاندان کا نہیں تو پتا توڑی ہوتا شادی کے بعد سمجھتے ہیں وہ سمجھ ہے وہ گرل فرینڈ جیسی تھی میرا انتظار کرتی تھی شادی کے بعد انتظار کرے گی شادی کے بعد گرل فرینڈ نہیں ہے شادی کے بعد وہ بیوی بی بن گئی ہے اور وہ سمجھ ہے جس طرح وہ بوائے فرینڈ تھا وہ یہ لاتا تھا نہ یہ دیتا تھا نہ تیرے چلتا نہیں اب وہ بوائے فرینڈ نہیں ہے شور بن گیا ہے اب شور میں بوائے فرینڈ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے وہ بیوی بی میں گرل فرینڈ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہاں سے ملیں گے ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے نہ خاندان دیکھو کے خاندان بھی آپس میں نہیں ملے تھے کہ کوئی بچنے کی صورت ہو ایسا نہ کرے ماں باپ کی خوشی ماں باپ کی رضا کے ساتھ آگے بڑھیں یہ عشق مجازی کے چکر سے باز آ جائیں یہ سوشل میڈیا میڈیا اور یہ موبائل نہ نہ نکال دو نہیں شہری میں آپ میں کال آئی دی تو اسلام بھائی نے کا رات جو بیان ہوا تھا اسی موضوع پر تو کال آئی دی نا کہ میری ستر گرل فرینڈ تھی میں نے سب کو فارغ کر دیا بیان سننے کے بعد اور توبہ بھی کر لی ایک اور میسج آیا ہمارے موتقی میں سے کہ چار گرل فرینڈ وہ بھی رکھ کے بیٹھا ہوا تھا اس نے بھی فارق کر دیا یہ ضروری ہے نکالیں ختم کریں اور ماں باپ کی رضا کے مطابق آگے بڑھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں شادی کریں نیک گھرانے سنت و برے گھرانے ڈھونڈیں پرہیزگار لوگوں کو ڈھونڈیں اور محبت و پیار کے ساتھ چلیں خدا ناخاصا کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ جس کے میں نے بیان کیا تو جو طریقہ طلاق کا بیان کیا ہے برائے کرم اس سے آگے مت بڑھئے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کول آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو کول مزید آنے دیں آپ کول کریں اس موضوع میں جو آپ کے ذہن میں سے ہیں ان اللہ تعالیٰ کل اسی سلسلے کو آپ کی کول سے شروع کروں گا لیکن امید موضوع کچھ اور بھی ہو سکتا ہے یہ کتاب آ ہے مقتد المدینہ سے بہت خوبصورت کتاب ہے باطنی امراض کی معلومات یہ مقتد المدینہ سے حاصل کریں بالکل نئی کتاب آئی ہے اور میتھی کے پچاس ودنی پھول بہت فائدہ ہے اس میں تو آٹھ لیٹر پیٹرول ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا تھا وہ آٹھ لیٹر پیٹرول کب تک چلتا ہے اپنی موٹر سائیکل میں آٹھ لیٹر پیٹرول ڈلواتا تھا تو ایک ہفتے میں ختم ہو جاتا تھا اب وہی آٹھ لیٹر پیٹرول تین ہفتے چلتا ہے کیسے چلتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے رات بیان تو کیا تھا لیکن اب لے لیجئے صرف آٹھ روپے دیا ہے آئیے املا سنت کی اجازت کرتے ہیں